بسم اللہ الرحمن الرحیم امتی آئیے جنتوں کے خریدار بنیں عید الفطر 1441 حجری کے موقع پر استاد اسامہ محمود حفظہ اللہ کا بیان پیشکش ادارہ الصحاب برے صغیر اینا رزقانا حبکم یا مسلمین <سؤال> أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هل أدلكم, على تجارة هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اسرات وسلام علی رسک کریم بر اور پوری امت مسلمہ کے میرے عزیز مسلمان بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ عید الفطر کے اس مسرت برے موقع پر مجاہدین امت کی طرف سے ہم آپ کو مبارکباد کہتے ہیں تقبل اللہ اللّہ منا و من اللہ آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو ہمارے اور آپ کے مالی سالحہ قبول فرمائیں اور عید الفطر کا یہ مبارک دن پوری امت مسلمہ کے لیے حقیقی عید ان یعنی نصرتوں اور فرحتوں کی تمہید ثابت کرے امین یا رب العالمین محترم بھائیوں اس مبارک موقع پر آپ کی خدمت میں اللہ کی کتاب سے چند آیات بطور الحدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہیں ہم اور آپ اپنے دلوں میں اگر بسائیں اور ان کی روشنی میں میدان عمل میں اخلاص کے ساتھ اگر قدم رکھیں تو اللہ کے ازن سے ہمارا ہر دن خوشی کا دن اور ہر لمحہ مبارک بن جائے گا عزیز بھائیو اللہ رب العزت کا فرمان مبارک ہے بادہ من الشیطان الرجیم یادین اے ایمان والو هل ادلکم علی تجارت من علیم کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلائے تجارت نفع یا نقصان کا نام ہے اور جو شخص بھی تجارت کرتا ہے و نفع تو چاہتا ہی ہے مگر نقصان کا خوف اور دیواریاں ہونے کا ڈر بھی کبھی اس کا دامن نہیں چھوڑتا اللہ رب العزت نے بھی نفع کا ذکر کیا مگر اس میں نقصان کی طرح بھی اشارہ ہے کہ تجارت اگر نہیں کرو گے تو اس کے نہ کرنے کے سبب یہ نقصان ہوگا کو تجارت اختیاری نہیں لازم اور فرض ہے اس فرض کو ادا نہ کرنے کا نقصان کیا ہے اداب علیم ہے دردناک عذاب اور یہ ایسا گھاٹا ہے کہ جس کے مقابل ساری دنیا کا عظیم ترین گھاٹا بھی کوئی گھاٹا نہیں تجارت کیا ہے تو مین اللہ و رسول اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ وہ تو جاہدونفی سبیل اللّہ بموالکم ونفسم اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے اموال اور اپنی جانوں سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ان کے وعدوں پر یقین ان کے بتائے گئے نف و نقصان کے پیمانوں کو دل و ذہن سے قبول کرنا اور ساتھ ہی ساتھ دشمنان دین کے خلاف جہاد میں اپنی جان ومال کھپانا اور لٹانا یہ وہ وسیلہ اور واحد ذریعہ ہے کہ جو ہمیں بدترین خسران اور بدترین عذاب سے بچا سکتا ہے آگے اللہ فرماتے ہیں ظالکم خیر لکم یہی تمہارے لیے بہتر ہے ان کون تم اگر تم سمجھو سمجھداری اور ہوشیاری کا ثبوت گویا یہ ہے کہ اللہ کی محبت و اطاعت میں فنا کرنے کے لیے اپنا آپ کو پیش کر دو آگے فرماتے ہیں یقف الکم بکم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے وعید خلکم جناتن تجریم انتحت النہار تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ مساکین طیب فی جنات عادن اور ہمیشہ ہمیشہ والی جنتوں میں ایسے مسکن تمہیں عطا کر دیں گے جو انتہائی پاکیزہ ہوں گے الفوز العظیم یہی بڑی کامیابی ہے کامیابی کی تلاش میں سرگردان پرنے والوں کامیابی کو سمجھو کہ آخرت کی کامیابی ہی اصل کامرانی ہے جس کامیابی کو خارق السماوات ول بڑی کامیابی کہے ہے اس سے بڑھ کر بھی کیا کوئی فوز و فلاح ہو سکتی ہے ہر انسان ناکامی و نامرادی سے بچنا چاہتا ہے تم بھی چاہتے ہو کہ عزت و راحت اور فرحت مسرت سے بھرپور زندگی تمہیں مل جائے تو دوکھے میں مت پڑو اس کی جگہ یہ دنیا نہیں یہ تو دار الغرور ہے یہاں جو نظر آتا ہے یہ فریب ہے کلنفسنگ ذائقہ الموت ہر انسان نے موت کا ذائقہ چھکنا ہے سب نے مرنا ہے وہ ان نما تو اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ ل دیا جائے گا فمن ضوح ذہا انار وہ اتل جنّ پس جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہوا فقط فاض تو بس وہی کامیاب ہوا یہی کامیابی ہے جس کو حاصل کرنا چاہیے باقی دنیا تو وہ مل حیات دنیا اللہ متعلغ اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں اس طرح اللہ فرماتا ہے ان نوعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے فلا تغم الحیات دنیا بس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے ولا یغن کم بلّہ اور نہ وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے یہ دنیا ایش و عشرت کی جگہ نہیں یہ دارالمتحان ہے یہاں جو تمہیں ملا اسے مقصود مت سمجھنا اس کی ایک ایک نعمت کا حساب لیا جائے گا بے حساب خوشیوں اور دائمی نعمتوں کی جگہ آخرت کا گھر ہے بس اسی کے لیے کمر کس لو رخت سفر باندھ لو ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالی موت کے بعد کی کامیابی اور دائمی جنتوں کا ذکر کر کے فرماتے ہیں لمس لہٰذا فلیامل عمل کرنے والوں کو ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنا چاہیے اے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کن ذلتوں میں گر رہے ہو اصل رفعتوں کو سمجھو اور ان کی طرف لبکو اولن مسکور آئےت میں پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وہ اخرا اور وہ اگلی چیز بھی دیں گے جو تم پسند کرتے ہو وہ کیا ہے نصر من اللہ وفتح قریب اللہ کی طرف سے مدد اور ان قریب فتح و بشیر المنین اور مبنین کو خوشخبری دو بر کے میرے عزیز بھائیوں آج بطور امت ہماری حالت کیا ہے آئیے تھوڑی دیر کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا جائزہ لیں ہندوستان کو دیکھیے وہ زمین جہاں صدیوں اسلام اور مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے آج یہاں بطور بندروں کی پوجا کرنے والے نجس ہندوں نے ہمارے پچیس کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کا جنہیں حرام کر رکھا ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے یہاں اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہماری ماں اور بہنوں کی عزتیں کیوں محفوظ نہیں ہوئی یہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہر طرف بے چینی محرومی مایوسی اور بے سکونی کیوں ہے یہاں یہ شریعت کے باغی اور امت مسلمہ کے یہ خائن انتہائی ذلیل طبقات ہمارے سروں پر کیوں مسلط ہے ان تواغیت کے ہاتھوں اپنے دین اور دنیا کی استباہی کا تماشا کیسے دیکھا جا رہا ہے ادھر فلسطین میں ہمارا بہتر لہو کیوں رکنے کا نام نہیں لے رہا کیوں آج ہم یہودیوں کے رحم و کرم پر مجبور و مقہور قیدی سے بھی بدتر حالت میں ہیں اب تو حال یہ ہوا کہ مسجد اقسام میں با جماعت نماز تک ادا کرنے کا اختیار بھی ہاتھ سے نکل گیا حرمین شریفین کی سرزمین جزیر عرب کہ جس کو کفار و کفر سے پاک کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی تھی دراز سے خبیس امریچوں کا مسکن تو بن ہی رہا تھا مگر آج اس پر قابض ان کے غلام گیدڑ اتنے شعر ہو گئے کہ ارض حرمین میں بھی برسر عام دینی اور فحاشی کو رواج دیا جا رہا ہے مشرقی ترکستان برما شام شیشان کس کس زخم کا رونا رویا جائے کس کس ظلم اور کس کس محرومی کو یاد کیا جائے عزیز بھائیو یہ ساری زلط و رسوائی کیوں ہے کیوں ہر سمت سے ہمارے سروں پر کفر و ظلم کے جا رہے ہیں سبب کیا ہے اس سب کا سبب ایک ہے حب الموت دنیا کی محبت اور موت سے نفرت دنیا کی محبت اس کی پرستش اور اس کو اپنے قلب و ذہن اور جسم و روح پر سوار کرنا ہی اس ذلت و رسوائی کا واحد باعث ہے اس لیے کہ دنیا کی محبت ہی ہر برائی اور ہر خطا ہر بے حمیتی کی جڑ ہے وہ دنیا کہ جس کی حیثیت اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں جو دھوکہ جھوٹ اور حقیر ہے اس دنیا کے اسیر جب ہم ہوئے تو پھر اور سوائی کئی دن بھی دیکھنے پڑے اللہ رب العزت کا فرمان مبارک ہے وہ فریحو و الحیات دنیا یہ دنیا کی زندگی پر فرفتہ ہیں جب کہ وہ مل حیات دنیا آخرت علامت دنیا کی زندگی آخرق کے مقابلے میں حقیر ہے ایک اور جگہ لہر فرماتے ہیں وہ مہادیات اب دنیا کی زندگی بس بے کار کھیل کود ہے وہ انت دار الآخر تلہی الحیوان اور بے شک آخر کا گر ہی ہمیشہ کی زندگی ہے لوکانو یاش کی سمجھتے گو یا حقیقی زندگی وہی آخرت کی زندگی ہے اور اس کے لیے بس وہی اپنے آپ کو کھپاتے ہیں جنہوں نے اپنی باغ ڈور خواہشات نفس کے ہاتھ میں ناتمائی ہو جو سمجھدار ہو اور عقلی سلیم سے کام لیتے ہوں عزیز بھائیو سچ یہ ہے کہ جو بھی اس حقیر دنیا اس کے مال و دولت اور اس کی عزت و شہرت کو ہی اپنی زندگی کا مقصد و مہور بناتا ہو جو بھی اس حقیر پیمانے سے اپنی اور دوسروں کی کامیابیوں ناکامی ناپتا اور تولتا ہو وہ چاہے اپنے آپ کو بڑا سمجھدار کیوں نہ سمجھتا ہو اس سے بڑھ کر بد نصیب اس سے بڑھ کر بد فہم اور اس سے بڑھ کر بد عقل کوئی نہیں عقل من ہوشیار اور صحیح فہم والا صرف وہی ہو سکتا ہے اس کی آنکھوں کو اس دار غرور نے اندھا نہیں کیا ہو اور جو اس غلیظ اور حقیر دنیا کو اس کے اصل مقام پر رکھتا ہو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا دار ملہ دار لہو دنیا اس کا گھر ہے جس کا حقیقت میں کوئی گھر نہیں یعنی پرائے کے گھر کو اپنا گھر کہتا ہے اس گھر کا اصل مالک جب چاہتا ہے بغیر کسی نوٹس کے اسے نکال باہر کرتا ہے آج دیکھیے نظر تک نہ آنے والے ایک ننے سے وائرس سے صرف چند ہفتوں میں تین لاکھ لوگ لوگ میں عجل بنے اربوں لوگ خوف میں مبتلا ہیں زندگی کا پہیا جیسے جام ہو گیا ٹیکنالوجی اور علوم و فنون میں ترقی کے معراج پر کھڑے خدائی کے یہ دعویدار سب عاجز ہو گئے ہیں دنیا کے اصل مالک اللہ سبحانہ و کی طرف سے اپنی طاقت اور اختار کا یہ ایک چھوٹا سا اظہار ہے۔ ابنی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اگے فرماتے ہیں ومال ملمال له فرماتا ہے یہ دنیا اس کا مال ہے جس کا اصل میں کوئی مال نہیں ولها یجمع مل لا اقل له اور اس دنیا کے لیے وہی جمع کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو کیوں اس لیے کہ اس کے سامنے ہی زمین اس جیسے انسانوں سے اپنا پیٹ بھرتی جا رہی ہے جس کو اس قبرستان میں اتارا گیا وہ واپس کبھی نہیں آ سکا سب نے اپنے محل بنگلے اور جھونپڑیوں سے نکل کر اس ایک زمین میں دبنا ہے آج نہیں تو کل کسی کو بھی اس میں شک نہیں پھر قبر میں کسی کے ساتھ اس کا کچھ بھی نہیں جائے گا وہاں پھر مال و دولت شہرت و عزت قوت و اختیار اسٹیٹس اور کیریئر کچھ کام نہیں آئے گا جو کام آئے گا افسوس تو اس کی فکر نہیں اور جو الٹا بوجھ ہوگا جس کے بارے میں الٹا بعض پرس ہوگی جو اللہ کی ناراضگی اور گرفت کا باعث بنے گا اس کی فکر میں یہ انسان ہلاک ہو رہا ہے اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ عقلمند ہے اس کے برعکس دوسری طرف جنہوں نے دنیا کی بے بوقتی سمجھی تھی اللہ کی پکار پر جنہوں نے البیک کہا تھا اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں بچنا نہیں بلکہ اس راستے میں فنا ہونا ہی اصل کامیابی سمجھا تھا ان کا حال یہ ہے کہ میدان قتال میں نیزہ لگتا ہے دشمن اسے مارتا ہے جب وہ اپنے خون کے دھاروں کو دیکھتا ہے تو فورن خوشی سے اپنا خون اٹھا کر منہ پر ملتا ہے اور فست و رب کا نعرہ لگاتا ہے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا یہ قتل ہوتے ہوئے کامیابی کے دیوانہ وار نعرے بلند کرنے والے صحاب کرام تھے جن کی اقتدا کا حکم ہے اور جن کے نقش قدم پر چل کر ہماری ذلت عظمت میں تبدیل ہو سکتی ہے عزیز بایو اللہ رب العزت کا فرمان مبارک ہے باد من الشیطان الرجیم یادین اے ایمان والو استجیو اَلّہ رسول اللہ اور رسول کے ندا پر لبیک کہا کرو اذا دا لما کم جب وہ تمہیں اس عمل کی طرف بلاتے ہو جس میں تمہاری ہی زندگی ہے مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں مراد اللہ کی طرف رجوع قرآن و سنت پر عمل اور جہاد وقطال ہے آگے اللہ فرماتا ہے وہ اور جان لو ان اللہ یا بہین المر وقلب کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے وہ انہوں تحشرون اور تم اسی کے پاس ہی جمع ہوں گے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادر و نیک اعمال کی طرف لپکھو انہیں یعنی تاخیر نہ کرو اس لیے کہ فطرن کا قطع اللہضلے میں اندھیری رات کی طرح کے فتنوں کے خوف سے وہ ایسے فتنے ہوں گے کہ یسبح الرجل الفیحہ ممنن و یونسی صبح آدمی مبمن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا ویون سی ممنن و شام کو مؤمن ہوگا اور صبح کافر ہوگا اس سب کا سبب یہ ہوگا کہ یہ بیر الدین ہو بیاردمنت دنیا اپنے دین کو وہ دنیا کے معمولی سامان کی خاطر بیچے گا علماء کرام اس آیت و حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ اس میں فتنوں سے محفوظ ہونے اور کسی بھی آزمائش میں صحیح قدم لینے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ جب بھی اللہ کی طرف سے پکار سنی جائے جب بھی خیر کا نیکی کا کام نظر آ جائے تو اس پر لبے کہنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور نہ بعد میں اللہ رب العزت کی قدرت سے عمل کی توفیق چھن جاتی ہے خیر کا دروازہ کھلا دیکھ کر اور اللہ کی ندا پہلی دفعہ سن کر بھی اگر لیۃ الال سے کام لیا جائے تو خدشہ ہے کہ بعد میں اللہ خیر کی طرف قدم اٹھانے کی توفیق ہی سے محروم کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا ضائع یہ تخرون حقرحم اللہ ار قوم خود سے تاخیر کرتی ہے یعنی نیکی کی کام میں تاخیر کرتی ہے یہاں تک کہ اللہ پر انہیں پیچھے اور مؤخر کر دیتا ہے اللہ ہمیں اپنی ندا پر لبے کہنے والا بنائیں اور ہمیں توفیق دیں کہ کسی بھی خیر کے کام میں تاخیر نہ کریں کہ یہی فتنوں سے بچنے کا وسیلہ بتایا گیا ہے بری صغیر کے میرے محترم بھائیو آج الحمد ثم الحمد اللہ کے وعدوں کی سچائی کا عملی نمونہ ہم اور آپ افغانستان کی سرزمین پر دیکھ رہے ہیں جب ایمان کے دعوے اللہ کے ساتھ محبت اور جنتوں کی چاہت کے دعوے شریعت کی حاکمیت اور اس کی پیروی کے دعوے جب عمل سے سچے کر دکھائے گئے تو ابھی بیس سال بھی پورے نہیں ہوئے کہ اللہ نے اپنی طرف سے نصر من اللہ اور فتح قریب کا وعدہ بھی سچ کر دکھایا اور آج فرعون وقت نے اپنی ذلت اور ناکامی کی دستاویز پر دستخط کر دیا یہ اللہ کی پکار پر لبیک کہنے کا انعام ہے کہ الحمد ان مومنین کا ایمان محفوظ ہوا ام کفر کا کبر خاک میں مل گیا اور ابھی وہ دن بھی زیادہ دور نہیں کہ جب اللہ کے اذن سے افغانستان ایک دفعہ پھر دارالاسلام اسلام کا گھر بن جائے گا برِ صغیر کے میرے مسلمان بھائیوں اللہ کے راستے میں عظیم جہاد اس کے بدلے میں یہ نصرت و فتح اللہ ہم بری صغیر والوں اور پھول امت مسلمہ کے لیے بھی مبارک کرے اس میں ہمارے لیے بھی دعوت عمل ہے کہ ہم بھی اللہ کی جنتوں کے خریدار بن جائیں پہلے اپنے دلوں پر اللہ کی محبت کا جھنڈا گاڑ دیں دنیاوی محبتوں کے بت اور حقیق غلازتیں سینوں سے دور پھینکیں اور ساتھ ہی اللہ کی پکار پر لبے کہتے ہوئے جہادی میدانوں کا رخ کریں اللہ کی راہ میں اپنے جسم کٹوانا اپنی چاہت و آرزو بنائیں یقین جانیے کشمیر و ہند اور پورے بر صغیر میں مسلمانوں پر ڈھایا گیا ایک ایک ظلم اور اس خطے میں دینی متین کا مغلوبیت میں گزرنے والا یہ ایک ایک لمحہ ہمیں پکار رہا ہے کہ ان و ثقالہ ہلکے ہو یا بوجل بس اللہ کے راستے میں نکلو تاخیر بہت ہو چکی غصبۂ ہند کا وہ مارکا دعوت اور قطال کے ہر ہر میدان میں اب بپا ہونا چاہیے کہ جس کی کامیابی کی بشارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فاتح امت کو دی ہیں اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک غضبے کے لشکر میں شامل کرے اور یہاں ظلم و کفر کی رات اپنی رحمت سے جلد سے جلد لپیٹ دے آمین یا رب العالمین آخر میں ایک دفعہ پھر عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ مومنین کے دلوں کو ٹھنڈا کرنے والی فتح فتح مبین پر بھی مبارکباد کہتا ہوں اور یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت عمارت اسلامیہ کے مجاہدین اور امین المینین شیخ حبت اللہ حفظ اللہ کی مدد و نصرت فرمائے اور آگے اس مبارک سفر میں اور اس کے ہر ہر پڑاؤ میں اللہ رب العزت انہیں اپنی تائید رہنمائی اور نصرت سے نوازے امین یا رب العالمین واحر العانہ الحمد اللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ